کتاب الاقرار اذا اقر الحر البالغ العاقل بحق الزم اقراره اقرار كان ما اقر به او معلوم اقرار اقرار کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے بھائی اقرار بھائی لفظ سے بات ظاہر ہے کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کسی چیز کو کا اعتراف کر لیتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے اقرار کہلاتا ہے مثلاً میں کہتا ہوں کہ مجھ پر زید کے ایک ہزار دینار ہیں مجھ پر زید کے ایک ہزار دینار ہیں تو میرا یہ قول اقرار کہلائے گا کیا کہلائے گا اقرار کہلائے گا تو کتاب الاقرار یہ کتاب ہے اقرار کے بیان میں فل دیکھیے لکھا ویسا فی الغت لغت ال بات اقرار لغت میں کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں اقرار کا کیا معنی ہے اسباد بھائی کسی چیز کو ثابت کرنا یہ کیا کہلاتا ہے اقرار کہلاتا ہے اور اصطلاح شریعت میں اس کی تاریخ آپ لکھ لیجئے بھائی اصطلاح شریعت میں اقرار کہتے ہیں وہ لکھ لیا بھائی بس یہ تعریف ہے ہوا اخبار بحق لا ہی سب نے لکھ لی تاریخ بھائی لغت میں تو اطلاع شریعت میں اقرار کس چیز کا نام میں ہوا اخبار وہ خبر دینا ہے بے حق کسی حق کا کسی حق کی خبر دینا ہے بھائی ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی وہ خبر دینا ہے کسی ایسے حق کی آخر آلے جو کسی دوسرے کا ہے آلے اس خبر دینے والے پر جو کسی دوسرے کا ہے اس خبر دینے والے پر تو دیکھو میں نے کہا زید کے مجھ پر ایک ہزار دیر ہیں تو دیکھو یہ میں خبر دے رہا ہوں یہ اخبار ہے یہ کیا ہے اخبار میں خبر دے رہا ہوں اور کس چیز کی خبر دے رہا ہوں کسی دوسرے شخص کا حق جو خبر دینے والے پر ہے جو مجھ پر ہے بھائی میں خبر دینے والا تو مجھ پر یہ کسی دوسرے کا حق ہے تو کسی دوسرے کے حق کے بارے اپنے اوپر کسی دوسرے کے حق کے بارے میں خبر دینا یہ کیا کہلاتا ہے اقرار <languages> کہلاتا ہے اکر... سمجھا تو یہ خبر ہے خبر مالانا یہ معنی نہیں کہ مال اب میرے اوپر واجب ہو گیا میں تو خبر دے رہا ہوں معلوم ہو مال مجھ پر پہلے سے واجب ہے مال مجھ پر پہلے سے یہ خبر دے رہا ہوں یہ خبر دے رہا ہوں بھئی. یہاں دو تین لفظ یاد رکھیے بھائی اقرار کرنے والا مقر کہلاتا ہے مقر کہلاتا ہے میم قاف دو نقطوں والا اور را مشدد ہے را مشدد ہے مقر راہ پر شد لکھیے بھائی جس کے لیے اقرار کیا وہ مقر لہو ہے وہ مقر لہو ہے یہاں بھی رام مشدد ہے بھائی رام مشدد ہے مقر لہو اور جس چیز کا اقرار کیا وہ مقر بھی کہلاتی ہے مقر ہی کہلاتی ہے یہاں بھی راہ مشدد ہے بھائی مقرر بہی مقرر لکھ لیے بھائی تینوں الفاظ تو اقرار کرنے والا کیا کہلاتا ہے مقر مقر قاف کے نیچے کسرا ہے اس میں فائل ہے مقر اور جس کے لیے اقرار کیا جس شخص کے لیے وہ کیا کہلاتا ہے مقر مقررہ <تصف> یہاں خاص طور ہے اس میں مفول ہے اور جس چیز کا اقرار کیا وہ کیا کہلاتی ہے مقر مقررہ مقر مقر مقر تو دیکھو میں نے آپ حضرات کے سامنے مثلا کہا میں نے زید, زید کا م... زید، میں نے زید کے ایک ہزار درہم دینے ہیں تو میرا یہ کہنا یہ خبر دینا غیر کے حق کی اپنے اوپر یہ کیا کہلاتا ہے اقرار اور جو یہ خبر دے رہا ہے وہ کیا کہلاتا ہے مقر تو میں ہوا مقر اور میں نے کس کے لیے اقرار کیا زید کے لیے تو زید ہوا مقر لہو اور کس چیز کا اقرار کیا ایک ہزار درہم کا یہ کیا کہلاتے ہیں مقرر ہی بھائی تو یہ لفظ آئیں گے درمیان میں ابھی سے آپ کو معلوم ہونے چاہیے بھائی کہتے ادا اقرال فرل بالغ العقل لذم ہو اقرار ہو مجبولن کانما اقربی او معلوم جب اقرار کر لے وہ شخص جو آزاد ہو بالغ ہو کس چیز کا اقرار کر لے بے حق کن کسی حق کا لذم ہو تو یہ حق اس پر لازم ہو جائے گا لذم ہو اقرار ہو تو اس پر اس کا اقرار لازم ہو جائے گا مجھولاً کا نما او امعلوم مجھول ہو وہ چیز جس کا اس نے اقرار کیا ہے یا معلوم بھائی چاہے وہ چیز معلوم ہو چاہے وہ مشغول ہو بھائی وہ چیز معلوم بھی ہو سکتی ہے مشغول بھی ہو سکتی ہے ایک مثال میں نے ابھی ذکر کی میں نے زید کے ایک ہزار دیر دینے ہیں یہاں دیکھو مقرر ہی معلوم ہے کتنے ہیں وہ ایک ہزار دیرہ کبھی وہ مشغول ہوگا مثلا میں کہتا ہوں میرا مجھ پر زید کا بڑا مال ہے اب بڑا مال کتنا ہے کوئی میں نے بیان کیا نہیں تو یہ مشغول ہے تو اقرار یاد رکھیے صحیح ہے مقرر بھی معلوم ہو پھر بھی اقرار صحیح مقرر ہی مشغول ہو پھر بھی اقرار صحیح البتہ تو اس کے اندر معلوم ہوا کوئی شرط نہیں ہے جبکہ مقر کے اندر تین شرطوں کا انہوں نے ذکر کر دیا آزاد ہونا چاہیے معلوم ہوا غلام نہ ہو غلام آبد محجور کا اقرار صحیح نہیں جس پہ پابندی ہے لیکن یاد رکھیے ایک آبد معذون بھی ہوتا ہے جسے آقا تجارت کی اجازت دے دیتا ہے کیا کرتا ہے تجارت کی اجازت تجارت کا بڑا ماہر آقا اس کو کہتا ہے جاؤ بھائی تجارت کرو وہ پیسے کما کر لا کر دیتا ہے آقا کو بھائی تو یہ آبد معذون کہلاتا ہے تو آبد معذون کا اقرار معتابر ہے ہاں آپ محجور کا اقرار معتابر نہیں خور کی قید کے ذریعے کو نکال دیا بالغ کہا بھائی معلوم ہوا بچے کا اقرار نہیں بالغ ہونا ضروری عاقل کہا معلوم ہوا مجنون کا اقرار موتابار نہیں بھائی تو مقر میں تینوں شرط تین شرطیں ہیں اور مقری ہی میں کوئی شرط نہیں ہے تو بھائی پھر کیا کریں گے معلوم چیز کا اقرار کرتا ہے پھر تو میں نے مثلا کہا تھا مجھ پر زید کے ایک ہزار درہم ہے تو ایک ہزار درہم مجھ پر واجب ہو گئے لیکن اگر میں مجہول بیان کرتا ہوں پھر کیا کریں گے مثلا میں نے کہا زید کا مجھ پر بڑا مال ہے اب کیا کریں گے کہتے ہیں بھائی اس صورت کے اندر مقر کو مجبور کیا جائے گا کہ بیان کرو یہ مجبول چیز جس کا تم نے اقرار کیا ہے کیا کرو اس کو بیان کرو بھائی تو اس کو بیان پر قازی مجبور کرے گا بھائی دیکھا خود آگے بتلا رہے ہیں بھائی قال الح بہین اور اس سے کہا جائے گا مجبول کو بیان کر بھائی لم یو اگر وہ اسے بیان نہیں کرتا اج براہل تو اجبر کرے گا اس پر حاکم یعنی زبردستی اسے بیان کرنے پر زبردستی مجبور کرے گا تو اجب الحاکم علی بیانی تو مجبور کرے گا حاکم اسے بیان پر بھائی فہم قال علی فلانی شاء قیمت ایک آدمی ہے بھائی اس نے کہا فلاں کی مجھ پر کوئی چیز ہے زید کا کہتا ہے زید کی مجھ پر کوئی چیز ہے اب اس نے کوئی معلوم چیز کا اقرار کیا یا مشغول چیز کا مشغول چیز میں تو ساری ہر سار چیز داخل ہو گئی بھائی تو کہتے ہیں اس صورت میں اس کو کہا جائے گا بیان کرو بھائی کیا مراد ہے اور ضروری ہے کوئی ایسی چیز بیان کرے جس کی قیمت ہو جس کی قیمت ہی نہیں ہے اس کو بیان کرتا ہے تو یہ اس کا بیان تسلیم نہیں کیا جائے گا بھائی سمجھ میں آیا مسلم کہتا ہے میں نے اس کی مٹی لینی ہے بھائی یہ کیا اقرار ہوا یہ تو معلوم ہوا آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں یاد رکھنا اقرار سے رجوع نہیں ہو سکتا ایک دفعہ اقرار کر لیا بعد میں کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں دینا رجوع کرنا چاہتا ہے اپنے قول سے نہیں بھائی اقرار کے اندر رجوع نہیں ہے بھائی حد وغیرہ میں رجوع ہو سکتا ہے ایک آدمی نے قاضی کے سامنے جا کر اقرار کیا کہ میں نے شراب پی ہے آپ مجھ پر حد جاری کر دیجیے بھائی اقرار کر لیا بھائی تسلی قاضص کے سامنے تو آپ اس پر حد آئے گی مولانا قاضی اس کے بارے میں سے کیا فیصلہ کر دے گا کہ اس پر حد, اس حد لگائی جائے اسی کوڑے لگائے جائیں بھئی لیکن اس کو پہلا کوڑا ہی لگا تھا اس نے کہا قاضی صاحب میں نے تو ویسے ہی کہا تھا میں نے ہی شراب کی بھائی یہ کوڑا لگتے ہی دماغ ٹھیک آ گیا بھائی سمجھ میں آیا تو اسلامی سزائیں بڑی مناسب سزائیں ہیں کوئی سزا سخت نہیں ہے کوئی سزا سخت نہیں ہے تو آپ یہ رجوع کر رہا ہے حد سے اور حد اس پر آئی بھی کس وجہ سے تھی اپنے اقرار کی وجہ سے گواہوں کی وجہ سے نہیں اگر گواہوں کی وجہ سے حد ثابت ہوئی ہے گواہوں نے گواہی دی تھی پھر تو یہ رجوع کرتا بھی رہے آپ کو یہ اعتبار نہیں لیکن یہاں حد کس کی وجہ سے آئی تھی اس کے اپنے اقرار کی وجہ سے اب رجوع کرتا ہے تو رجوع صحیح لیکن اقرار کے بعد میں <coughs> یاد رکھیے رجوع صحیح نہیں رجوع کرنا صحیح نہیں تو لہذا اب اگر وہ کوئی ایسی چیز بیان کرتا ہے جس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے تن کا ایک اٹھایا کہتا ہے یہ مجھ پر تھا زید کا بھئی اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے معلوم ہو تم اپنے اخراج سے رجوع کرنا چاہتے ہو اور رجوع کی تو اجازت نہیں بھئی لہذا وہ اسے مجبور کیا جائے گا کوئی ایسی چیز بیان کرو جس کی قیمت ہو بھئی تو کہتے ہیں فن قال علی فلاں نال اگر کسی نے کہا کہ فلاں مجھ پر کوئی چیز ہے لذم ہو لہو قیمت لازم ہے اس پر کہ وہ بیان کرے ما ایسی چیز کو لہو قیمت جس کی کوئی قیمت ہو تو ما الگ لفظ ہے لہو الگ لفظ ہے یاد رکھنا اس کو مالوہ وغیرہ ایک لفظ نہ سمجھنا اس کا مال یہ مانا نہیں ہے اس کا بئی نا ماں کے وہ بیان کرے ایسی چیز لہو قیمت جس کی ایک قیمت ہو مایمینی ہی اچھا صورت اور ہے بھائی اس نے کیا کہا تھا زید کی مجھ پر کوئی چیز ہے میں نے زید کی کوئی چیز دینی ہے اس سے پوچھا گیا بھائی کیا چیز ہے اس نے کہا بھائی مثلا ایک درہم میں نے دینا ہے زید کا زد کا ایک درہم اب ایک درہم یہ تو قیمت والی چیز ہے ٹھیک ہے بھائی یہ اقرار صحیح اور بیان بھی صحیح لیکن جس کے لیے اقرار کیا تھا بھائی ہے بھائی ایک درہم اس نے نہیں دینا اس نے میرے دس درہم دینے ہیں اب کیا کریں گے اس نے اقرار کیا اور پھر اس کو بیان کس کے ذریعے کیا مثلا ایک چیز بیان کر دی یہ چیز میں نے اس کی دینی ہے اور مقر لہو کیا کہہ رہا ہے وہ اس سے زیادہ کا دعوی کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے زیادہ کا دعوی کر رہا ہے تو ایک ضابطہ یاد رکھیے بھائی حدیث یاد رکھیے بھائی بڑی مشہور حدیث ہے اور جگہ جگہ ابواب میں اس کا ذکر آئے گا بھائی ایک قاعدہ کلیا پر مشتمل ہے البئی نہ تو عل المدعی ولیمین ولا من انکارا البئی نا تو مدعی البئی نا تو علم ولیمین ولیمین آلامن علا من, علی من انکارا انکارا کاف چھوٹا ہے بھائی انکارا الف نون کاف چھوٹا اور را حدیث لکھ لی سب نے بھائی مشہور حدیث ہے بھائی البینت المدعی والیمین علی من انکارا بینا یعنی گواہی یاد رکھیے قاضی جب فیصلے کرتا ہے عِند اس کے دو طریقے ہیں بس قاضی جب بھی کسی مقدمے کا فیصلہ کرے گا کتنی صورتیں ہیں جو دو جو صورتیں جو دعویٰ, جو دعویٰ, دعویٰ کرنے والا ہو جو شخص مثلا ایک آدمی نے کہا زہر نے میرے ایک ہزار ترہم دینے ہیں تو اس نے یہ زہر پر دعویٰ کر دیا تو یہ دعویٰ کرنے والا مدعی کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے مدعی, مدعی کہلاتا ہے اور کس پر دعویٰ کیا اس نے زید پر زید منکر کہ زید نے انکار کر رہا ہے بھائی میں نے کوئی پیسے نہیں دینے تو زید منکر کہلائے گا کیا کہلائے گا منکر بھائی یہ اور دوسرے لفظوں میں اسے مدعا علیہ بھی کہتے ہیں مدعا علیہ اس پر دعوی کیا گیا ہے تو دعویٰ کرنے والا کیا کہلاتا ہے مدعی اور دوسرا شخص کیا کہلاتا ہے مدعا علیہ بھی اور منکر بھی وہی یاد رکھیے مدعی کے ذمے بینا ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی چیز کا دوسرے پر دعویٰ کرتا ہے تو اس پر گواہی پیش کرنا ضروری ہوتا ہے بہینا یعنی گواہی اس کے ذمہ ہوتی ہے بھائی مسن کا میرے ایک ہزار درہم دینے ہیں قاضی کے پاس چلا گیا تو اب یہ مدعی ہوا اور مدعی کے ذمہ کیا ضروری ہے گواہی गواہ تو قاضی پہلے مدعی سے گواہ طلب کرے گا بھائی تم نے دعویٰ کیا ہے لاؤ اپنے گواہ پیش کرو دو گواہ پیش کر دے گا بھائی دو قابل اعتماد گواہ بھائی اگر یہ کہتا ہے قاضی صاحب میرے پاس تو کوئی مدعی نہیں کوئی میرے پاس بہینہ نہیں ہے گواہ تھی نہیں جس وقت یہ مسئلہ پیش آیا تھا اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے ہم نے گواہ بنائے ہی نہیں تو اب بھائی مدعی کے پاس جب گواہ نہ ہو تو پھر مداح حالے پر یعنی منکر پر قسم آیا کرتی ہے کیا آتی ہے اب قاضی اسے قسم دلائے گا کہ تم قسم کھاؤ کہ تم نے اس کے پیسے نہیں دینے تو زید اگر قسم کھا لیتا ہے تو قاضی زید کے حق میں فیصلہ کر دے گا مطالعے اور منکر کے حق میں فیصلہ کر دے گا کہ اس نے قسم کھا لیا ہے معلوم ہو اس نے تمہارا کوئی پیسہ نہیں دینا اسے بری کر دے گا اور اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس صورت میں بھی اس پر پیسے واجب ہو جائیں گے پیسے کیا ہوں گے تو فیصلے کا طریقہ तरीका समझ آیا آپ کو بھائی جو دعویٰ کرے اس کے क्या کیا ہوتے ہیں گواہ اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر دوسرے پر کیا آ جاتی ہے <تصفح> قسم آ جاتی ہے اگر وہ قسم کھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ اگر وہ قسم سے انکار کر دے تو اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو وقت عند الخنا فیصلے کے دو طریقے ہیں یا تو فیصلہ بہینہ کے ذریعے ہوتا ہے یا قسم کے ذریعے بینا کس کی ہوتی ہے مدعی کی اور قسم کس کی معتبر ہے مدعلے کی یعنی منفر کی تو لہذا جہاں پر یہ آ جائے بھائی اس مسئلے میں اس کا قول معتبر ہے کیا آ جائے کسی مسئلے میں آ جائے بھائی کہ اس شخص کا قول معتبر ہے معلوم ہوا یہ شخص منکر ہے بھائی ہم نے کس کے قول کا مدعی نے آ کر کہا تھا زید نے میرے ایک ہزار روپے دینے ہیں کیا اس کے قول کا ہم نے اعتبار کیا نہیں اس کے قول کا اعتبار نہیں کیا بلکہ اسے کیا کہا کیا لے کر آؤ گواہ لے کر آؤ اس کے قول کا اعتبار نہیں مدعی کے قول کا اعتبار نہیں لیکن منکر کے قول کا ہم نے اعتبار کیا ساتھ قسم کے قسم کے ساتھ کیا کیا اس کے قول کو اعتبار کیا اس نے قسم کھا لی تو اس کے تو لہذا یاد رکھو جب کسی مسئلے میں آ جائے کہ اس کے قول کا اعتبار ہے معلوم ہوا یہ منکر ہے معلوم ہوا یہ کیا ہے کیونکہ مدعی کے قول کا تو میں نے آپ کو بتلا دیا مدعی کے قول کا اعتبار بلکہ اس سے کیا طلب کریں گے گواہی طلب کریں گے بہینہ طلب کریں گے جبکہ کہ علیہ کے قول کا اعتبار ہے لیکن ویسے یہ قسم کے ساتھ قسم کے ساتھ ہوئے کس کے ساتھ قسم کے ساتھ ہوئے یہاں چند مسائل ہوں گے وہ آ جائیں گے جن میں بغیر قسم کے اس کا قول معتبر ہوگا لیکن تقریباً باقی تمام مسائل کے اندر جب بھی آ جائے قول اس کا معتبر ہے تو آپ دو باتیں سمجھ جائیں گے ایک کیا بات یہ قول اس کا معتبر ہے معلوم ہوا یہ کون ہے مطالعہ ہے یعنی یہ منکر ہے دوسری بات یہ سمجھ جانا کہ قول اس کا کس چیز کے ساتھ معتبر ہے اور کے ساتھ بات سب کو سمجھ میں آگے بھائی تو کہتے ہیں تو فائن قال فلانی علیی شیء الذی ما هو أي يبین ما اگر کسی نے کہا کہ فلاہ کے مج پر کوئی چیز ہے تو لازم ہے اس پر کہ وہ بیان کرے ایسی چیز کو جس کی کوئی قیمت ہو والقول فیه قوله مع يمینه ان تعلم قر له اکثر من ہو اور قول اس اقرار کے اندر قل اسی مقر کا قول ہے یعنی اسی کا قول معتبر ہے معا یمینی ہی ساتھ اس کی قسم کے اینی دال مقرر لہو اکثر امین ہوں اگر مقر لہو نے دعویٰ کیا اس سے زیادہ تھا بھائی بھائی سورت میں نے بتلائی ایک شخص نے کہا میں نے زید کی ایک چیز دینی ہے زید قاضی کے پاس لے گیا قاضی نے کہا ہاں بتلاؤ بھائی کیا چیز اس نے دینی ہے آپ کی آپ نے کیا چیز دینی ہے اس کی اس نے کہا میں نے ایک درہم دینا ہے زید کہتے ہیں نہیں قاضی صاحب اس نے میرے دس درہم دینے ہیں تو قول کس کا معتبر کیا بتلایا صاحب خدوری نے مقیر مقیر کا قول معتبر ہے کس چیز کے ساتھ قسم کے ساتھ معلوم ہوا یہ منکر ہے معلوم ہوا یہ اور زید مدعی ہے کس طرح کہ زید اس پر دعوی کر رہا ہے اس زائد مال کا بھائی ایک درہم کا تو یہ اقرار خود ہی کر چکا ہے زائد کتنے زید مانگ رہا ہے نو اور یعنی نو اور ایک دس ہو گئے تو نو زائد کا دعویٰ کر رہا ہے تو متا کون ہو گیا ڈیو زید ڈیو اور متا کے ذمے کیا ہوتی ہے گواہی تو اگر گواہی پیش کر دے تو ٹھیک ہے اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا اگر وہ گواہی پیش نہ کر سکے تو قسم کس پر آئے گی مقیر پر مقیر ہے یہاں وہ معلوم کیونکہ وہ منکر ہے مدا ہے مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا یہ قسم کے دعویٰ کیا مقر لہو نے اس سے زیادہ کہا لہو لہ ایک آدمی نے کہا لہو مسن فرق کرو کس کے لیے تو لہو ایل زیدن یا مال زید کا مجھ پر مال ہے میں نے زید کا مال دینا ہے اب کہتے ہیں یہ اس نے مجہور چیز کا قرار کیا کیونکہ مال تو تھوڑی چیز کو بھی مال کہیں گے قیمت والی اور زیادہ کو بھی کیا کہیں گے مال تو اب اس سے پوچھا جائے گا اور یہ جو بھی تفسیر بیان کر دے گا تو وہ تفسیر اس کی قبول کر لی جائے گی چاہے تفسیر تھوڑی چیز کے ساتھ کرے چاہے زیادہ اس نے کہا تھا زید کا مجھ پر مال ہے قاضی نے پوچھا ہاں بھائی کیا چیز دینی ہے آپ نے اس کی کیا مال دینا ہے اس نے کہا ایک درہم دینا ہے دیکھو قلیل میں اس نے تفسیر کی قلیل کے ساتھ یا کہتا ہے میں نے سو درہم دینے ہیں تو چاہے قلیل تفسیر کرے چاہے کثیر کے ساتھ اس کے قول کو قبول کیا جائے گا تو کہتے ہیں و اذا قالا جب کسی شخص نے یہ کہا لہو ال مال اس کے لیے مجھ پر مال ہے یعنی فلاں کا مجھ پر مال ہے فل مجھے بیان ہی الرج رجوع ہوگا بیان میں اسی کی طرف اس میں کیا کیا جائے گا اسی کی طرف کال لہ لہو زمیر بھائی یاد رکھنا یہ فلا کو راجے کریں بھائی اوپر آیا تھا نا کال علی فلانش یہ فلان یاد رکھیے کنایا ہوتا ہے نام سے کیا ہوتا ہے <تصفح> کنایا ہوتا ہے نام سے بھائی نام کے بجائے بالقات اوقات فلاں ذکر کر دیا جاتا ہے جب انسان کسی کا نام ذکر نہ کرنا چاہے آگے تفصیل آ رہی ہے بھائی مالن اگر کسی نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر مال ہے پھل مر جوفی بیان ہی تو پھر مرجو ہوگا اس کے اقرار کے بیان میں اسی کی طرف ہوگا یعنی اسی سے بیان لیں گے کہ کیا مراد ہے وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْقَلِيلِ کثیر <وَالْكَثِير> اور قبول کیا جائے گا اس کے قول کو قلیل کے اندر بھی اور کثیر <سؤال> <قلیل سؤال> <قسطیر سؤال> میں بھی تھوڑی چیز قلیل بیان کرتا ہے مثلا ایک درہم دینے پھر بھی قول قبول کریں گے اور کثیر مسا سو یا ہزار درہم ہم دینے پھر بھی کیا, کیا جائے گا اس کے بیان کو قبول کیا جائے گا فَإن قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ اگر کسی نے کہا کہ فلاں کا مجھ پر عظیم مال ہے پہلے تو صرف کیا کہا تھا فلاں کا مجھ پر مال ہے دیکھو اب لفظوں کے بدلنے سے مسئلہ بدلتا جائے گا بھائی کہتے ہیں فلاں کا مجھ پر عظیم مال ہے بھائی تو کہتے ہیں بھائی اب کم از کم دو سو درہم میں اس کی تصدیق کی جائے گی دو سو درہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی بھائی کم از کم کتنے میں تصدیق کی جائے گی دو سو سے کم میں اس کی تصدیق بھئی کیا وجہ ہے کہتے ہیں بھئی اس نے جو لفظ استعمال کیا آپ نے اس پر غور نہیں کیا بھئی اس نے کہا تھا مجھ میں نے زید کا کتنا مال دینا ہے مال عظیم دینا ہے بھئی اور تو مال اور مال عظیم جو ہے وہ ہم نے کتنا بیان کیا دو سو درہم اس لیے کہ دو سو درہم نصاب ہے چاندی کی زکوٰۃ کا آپ نے پڑھا تھا دو سو درہم کتنے تولے بنتے ہیں ساڑھے باون سولہ بنتے ہیں یعنی نصاب کے بقدر چاندی کا اقرار کو کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے تو اس کا اقرار صحیح اس سے کم کہتا ہے میں نے سو درہم دینے تو اب اس کی یہ تفصیل قبول نہیں کی جائے گی اس لیے کیونکہ اس نے مطلق مال کا اقرار نہیں کیا بلکہ کس قسم کے مال کا اقرار کیا ہے مال عظیم کا اقرار کیا ہے اور نصاب مال عظیم شمار ہوتا ہے یعنی کہ جس کے پاس نصاب ہوتا ہے اس کو مالدار سمجھا جاتا ہے جب ہی تو شریعت اس پر زکوات کا حکم لگا دیتی ہے کیا حکم لگا دیتی ہے ہاں تو یہ معلوم ہوا یہ مال عظیم ہے مالدار ہے یہ شخص اس کو زکات دینی چاہیے تو لہٰذا نصاب سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی فنقول مالیم اگر اس نے کہا کہ فلاں کا مجھ پر عظیم مال ہے لم یو صدقی اقلام آئے درہمین تو تصدیق نہیں کی جائے گی اس کی دو سو درہم سے کم میں آقل یہ غیر منصرف ہے اس پر کسرہ نہیں آئے گا بھائی سونے جر جر نہیں آئے گا یہ کسرہ ہی ہے فتحہ کی صورت میں آتا ہے بھائی اس پر جر نہیں آئے گا تو اس میں دو اخباب منفر ہیں ایک وقفیت ہے ایک وزن فیل ہے تو فی اقلا پڑھنا فی اقل نہ پڑھنا ہاں اذا ہوا تو پھر کسر جر بھی آ جائے گا اس پر بھی تو تصدیق نہیں کی جائے گی اس کی دو سو درہم سے کم میں وہ ان قالیہ فی میرتن لمفی اقلام عشرتی ایک آدمی ہے لفظ دیکھو بدل رہے ہیں کہتا ہے فلاں کے مجھ پر کثیر دراہیم ہیں فلاں کے مجھ پر کثیر دراہیم ہیں تو کہتے ہیں اب جو بھی وہ بیان کرے اس کو ہم قبول کر لیں گے بشرطے کہ وہ دس درہم سے کم نہ ہو بشرتے کے ہاں دس درہم کہتا ہے تو بھی قبول کر لیں گے دس سے اوپر بھی جتنے کہتا ہے ہم قبول کر لیں گے لیکن دس سے کم کہتا ہے سات کہتا ہے آٹھ کہتا ہے اس کو ہم قبول نہیں کیوں کیونکہ کی اس نے کیا لفظ استعمال کیا دراہی میں کثیرہ اور آپ نے پڑھا ہے جمع دو قسم جمع لایا اور خاص کثیر کا لفظ لایا اور آپ نے پڑھا ہے جمع دو قسم پر ہے ایک جمع قلت ہے ایک جمع کثرت ہے جمع قلت کا اطلاق کتنے سے کتنے پر تک ہوتا ہے تین سے لے کر دس تک تین سے لے کر دس تک یہ جمع قلت کا اطلاق ہوتا ہے اس پر بھائی اور دس سے لے کر علا مالا نہایا تک بھائی اس یہ جم کثرت ہے بھائی یعنی جمع کثرت کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے جس دس پڑا یا نہیں بھائی جم قلت اور کثرت تو جمع کثرت کے دس پر اطلاق ہوتا ہے کم از کم دس سے کم ہو تو وہ جمع کثرت نہیں ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے بھائی تو یہاں اس نے جمع کا لفظ ذکر کیا ساتھ کثیر صفت ذکر کی تو لہذا اب کم از کم کتنے درہم میں اس کے قرار اس کا بیان قبول کیا جائے گا دس درہم میں اس کہ جمع کثرت کا سب سے نیچلا مرتبہ ہے اس سے نیچے جمع کسرت نہیں ہے یہ مانا ہے ان قال الح علیہ دراہیم کثیرت اور اگر کسی نے کہا کہ فلاں مجھ پر بہت سے دراہیم ہیں تصدیق نہیں کی جائے گی تصدیق نہیں کی جائے گی دس درہموں سے کم میں فن قال الح علیہ دراہیم جی بھائی دراہیم کا لفظ کہتا ہے کثرت کا لفظ ذکر نہیں کرتا کے مجھ پر دراہم ہیں تو جمع کا لفظ لایا اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے تین پر ہوتا ہے تین سے کم ہو جائیں دو تو وہ جمع نہیں کہلاتے وہ تو تسمیہ ہے تو لہٰذا کم از کم کتنے میں تفسیم قبول کریں گے تین دیر ہم کہتے ہیں تین دیر ہم ہیں ہم تسلیم کر دیں گے لیکن تین سے کم کہتا ہے تو قبول ہاں زیادہ جتنا مرضی کہہ دیں وہ تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو زیادہ دس کی ہوں بیس کی ہوں تیس کی ہوں وہ سارے جمع ہیں بھائی کیوں کہا کہ فلان کے مجھ پر دراہیم ہے فہی سلاسن تو یہ تین ہوں گے یعنی کم از کم تین ہوں گے اللہ این بھائی یہ نہ اس مگر یہ کہ اس سے زیادہ بیان کر دے زیادہ کر دیتا تو وہ بھی جمع ہے ٹھیک ہے وہ ان قلو علیہ کضا درمن لمی صدی اقلام احدار در ہم ایک آدمی نے کہا فلا کے کہ مجھ پر اتنے درہم ہیں دیکھو کبھی کنایا کیا جاتا ہے عدد سے کبھی کنایا کیا جاتا ہے نام سے کبھی کنایا کیا جاتا ہے بات سے کی نام سے کیا جائے جیسے مثال گزر گئی فلانئی میں اور ایک شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے اور باتیں کر رہے ہیں زید کے بارے میں ہم باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک زید کا ایک دوست آ گیا اب ہم دونوں کیا کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں اس کو پتا نہ چلے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں زید تو اب میں زید کا نام ذکر نہیں کروں گا دوسرے کو تو پتہ ہے میں زید کی بات کر رہا ہوں لیکن تیسرے کو تو ابھی پتہ تو میں یوں کہوں گا تو میں نے پھر فلاں کو یوں کہا فلاں نے مجھے یوں کہا اور یوں ہوا ہو تو دیکھو میں نے نام, کے بجائے کی نام سے کیا کس کے لفظ کے لفظ ذریعے فلان تو یاد رکھیے یہ فلاں لفظ کنایا ہوتا ہے علم سے علم زید نہیں میں نے ذکر کیا نام نہیں ذکر کیا بلکہ کیا لفظ ذکر کیا فلاں تاکہ دوسرے کو پتہ نہ چلے یا کسی اور وجہ سے بھی ذکر بس ہوں یہاں بھی ذکر کیا کتاب میں اچھا یہ ایک صورت میں نے ذکر کر دی اسی طرح کبھی کبھار بات سے بھی کن کیا جاتا ہے تو مثلا میں ایک شخص کے ساتھ باتیں کر رہا تھا زید کے بارے میں باتیں کر رہا تھا ایک تیسرا شخص آ گیا اب میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتا کہ ہم کیا بات میں نے زید کو کیا کہا زید کا بے شک اس کو پتا چل جائے کہ یہ زید کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن میں وہ بات نہیں بتانا چاہتا جو میں نے زید سے کہی لیکن دوسرے کو کچھ پتا لگ چکا ہے بات کا اندازہ ہے تھوڑی میں سنا چکا ہوں تو میں جیسے وہ تیسرا آیا میں کہتا ہوں تو پھر میں نے زید کو یوں یوں کہا اور پھر ہم پھر آگے بات چل پڑ ہے یا میں نے زید کو ایسے ایسے کہا تو دیکھو میں وہ بات ذکر کر رہا ہوں یا کنایا کر رہا ہوں لفظ ایسے ایسے کے ذریعے کنایا یا یوں یوں کہا یا ایسے ایسے کہا تو میں نے پوری بات سے کیا کر دیا کنایا کر دیا تاکہ دوسرے کو پتہ نہ چل یا اسی طرح عدد میں بھی کبھی کنایا کیا جاتا ہے عدد میں مثلا میں نے کسی کو پیسے دیے اور دوسرے شخص سے اب بات کر رہا ہوں تیسرا شخص آیا اب میں اسے بتانا نہیں چاہتا کہ میں نے اسے کتنے پیسے دیے ہیں تو جس سے بات کر رہا ہوں اس کو تو پتا ہے کچھ لیکن تیسرے کو تو پتا تو اب میں اس کے سامنے کہوں گا تو میں نے زید کو اتنے اتنے پیسے دیے کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس طرح ہاں بول چال میں ہوتا رہتا ہے اگر آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو تو اب اور کرنا بھائی آپ خود بھی اس طرح کرتے ہیں جگہ جگہ تو آپ کہتے ہیں زید کو پھر میں نے اتنے اتنے پیسے دے دیے اور آگے پھر بات چل شروع ہو جاتی ہے تو دیکھو آپ نے عادت سے کنایا کیا کس کے ذریعے اتنے اتنے تو عربی میں عادت سے کنایا کیا جاتا ہے قزا کے ذریعے عادت بولنے کے بجائے کیا بول دیتے ہیں قزا اتنے اب ایک آدمی نے یہ کنائے کنایا لفظ استعمال کیا اپنے اقرار میں کیا کہتا ہے کہ مثلاً دیکھیے کزا کزا درن اگر تو اس نے صرف ایک دفعہ کہا ہے مجھ پر قزا در ہم اتنے درہم ہیں کتنے ہیں کزا در ہمن تو کزا تو ہے کنایا عدد سے تو کوئی ایک عدد بیان کر دے گا تو تفسیر قبول کر لی جائے گی مثلا وہ کہتا ہے ایک درہم ہے تو ایک درہم تو قبول کر لیں گے ایک سے کم میں اس کی بیان کو قبول کیونکہ اس نے کنیا کیا آدت سے اور عادت سب سے چھوٹا کون سا ہے ایک ہاں اصطلاح میں تو ایک کو آدت بھی نہیں کہتے بھائی چلو تو ایک تو اسی قزا کی آگے چونکہ درہمن تفسیر آ رہی ہے تو ہم کیا کہیں گے قزا سے کیا مراد ہے ایک درہم اگر اس نے دو دفعہ کہا قزا قزافیہ کزا کزا درہمن فلاں کے مجھ پر اتنے اتنے درہم ہیں تو کیا لفظ استعمال کیا اس نے کنارے میں کیا بولا کزا کازا درہم قضاء قضاء دو دوا لایا عدد کو اور بیچ میں حرف عطف ذکر کیا ہے م, نہیں لہذا عربی میں ڈھونڈو ایسے دو عدد جو آپس میں ملے ہوئے ہوں اور درمیان میں واو نہ ہو واحدوں اسنانی سلاست اربا ستا سبا سمانیہ تلسا آشارہ آخارہ دیکھو ایک آ واحد آ اور کیا آ گیا دو عدد آ اور درمیان میں ہے اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ آیا کہ دو عدد اکٹھے ہوں معنی وہ یہ سب سے کم یہی یہ ہے سب سے کم تو اس نے قضا قضا کہا ہے تو دو ایسے عدد ڈھونڈو جن کے درمیان نہ ہو اور اس کا سب سے کم درجہ کون سا ہے آخا اشارہ گیارہ درہم لہذا گیارہ سے کم میں اب یہ اس کے بیان کو قبول نہیں کریں گے گیارہ یا گیارہ سے زیادہ کے اندر کیا کر لیں گے قبول کر لیں سورت سمجھ میں آ گئی تیسری سورت وہ بھی بیچ میں لے کر آتا ہے کزا و کزا اب کیا کریں کہتے ہیں آپ سب سے چھوٹا عدد ڈھونڈو کہ دو آدت ہوں اور درمیان میں وا آتا ہو ہوشارہ میں وا آ رہا ہے اس میں وا نہیں وا والا ہمیں چاہیے پہلے بھی اس سے کوئی وا وا نہیں گزرا آخاد اشارہ اتنا اشارہ سلاسا آشارہ اربا آشارہ کم سا آشارہ آگے سارا سب کتنا ہے سب سے کم آخا بھی آ واو بیچ میں اور پھر آئیش رونا تو قزا و قزا کے ساتھ کس نے قرار کیا ہے تو کم سے کم کتنے میں تصدیق کریں گے آخا آخر آئے شروع ہونا یعنی اس کیس میں کیونکہ اس سے پہلے کوئی دو ایسے عدد نہیں آتے جن کے درمیان کیا آئے واو واہ بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو انقال لہو علیہ کزا کزا در ہم اگر کسی نے کہا کہ پلا کے مجھ پر اتنے اتنے درہم ہیں لم یو صدقی در ہم تو تصدیق نہیں کی جائے گی اس کی گیارہ سے کم سے کم درہموں میں وہ قال لہو علیہ علیہ ہے آپ کے نسخوں میں علیہ ہونا چاہیے بھائی علیہ وَإن قال له علی قزا و انق الح عزا وزا در حمن اور اگر کہا کہ فلاں کے مجھ پر کزا وزا درہم ہے فلاں کے مجھ پر کزا وزاد تو تصدیق نہیں کی جائے گی اس کی اکیس سے کم درہموں میں فقد اقر اچھا اب صاحب قدوری آپ کو کچھ لفظ بتلائیں گے کچھ لفظ امانت کے ہیں کچھ لفظ دین کے ہیں بھائی دین آپ جانتے ہیں کسی پر سے ختم نہیں ہو سکتا اس کو ادا کرنا پڑے گا جب تک ادا نہیں کرے گا یا دوسرا معاف نہیں کرے گا ختم نہیں تو کچھ لفظ ہیں دین کے جن سے دین کا پتہ چلتا ہے کہ دین ہے اس پر اور کچھ لفظ ہیں امانت کے جن سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اس کے پر دین نہیں ہے بلکہ اس کے پاس بطور اور امانت میں آپ جانتے ہیں کہ چیز حالات ہو جائے لیکن جس کے پاس رکھوائی گئی تھی اس کی اپنی کوئی کوتا ہی نہیں ہے تو اس پر زمان نہیں آتا اس پر زمان اس نے اپنی طرف سے پوری حفاظت کی تھی لیکن پھر بھی چیز ضائع ہو گئی تو امانت میں زمان نہیں آتا تو کون سے لفظ ہیں جن کے اندر جو اقرار ہے اس کو دین سمجھا جائے گا اور کون سے لفظ ہیں جس میں اقرار کو کیا سمجھا جائے گا امانت آپ دیکھو آپ اردو میں مجھے بتائیں میں نے کہا زید کے مجھ پر سو درہم ہیں یہ دین کے بتلا رہا ہوں یہ امانت کے بتلا رہا ہوں زید کے مجھ پر ایک سو دیرہ ہے ری بات ہے دہن کے ہیں بھائی اگر امانت ہوتی تو میں یوں کہتا زید کے میرے پاس سو درہم ہیں یعنی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں پر درہم ہیں تو معلوم ہوا یہ کس چیز کا اقرار کر رہا ہوں دین اسی طرح میں کہتا ہوں زید کے میری طرف سو درہم ہیں یہ بھی کس چیز کا اقرار ہے یہ میری طرف ہیں لیکن اگر اس کے بجائے میں یوں کہ میرے پاس سو درہم ہیں یہ کسی سے اقرار ہے یہ امانت کا ہے تو یہی بتلا رہے ہیں کہتے ہیں لہو القیب علی اور اگر اس نے کہا لہو الف در ہم مثلاً کہا فلاں کے مجھ پر لہو ال مثلاً آگے کتنی رقم کہتا ہے الف و فلان کے مجھ پر ایک سودہم ہے اوقیبلی علیہ کے بجائے چالس بولتا ہے قیبلی قبلی الف در ہم کے میری طرف سو درہم ہم ہے یہ ہزار درہم ہے فقد اقرب دین اقرب تحقیق اس نے کس کا اقرار کیا ہے دین کا اور دین ختم نہیں ہوتا اس میں کیا کرتا ہے زمان ہوتا ہے دینا پڑتا ہے یعنی وہ ان قال لہو ایندی اور اگر اس نے یوں کہا کہ فلاں کے میرے پاس ہیں او مائی یا میرے ساتھ ہیں یعنی میرے پاس فہو اقرار ام بھی امانت تو یہ اقرار ہے ایسی امانت کا جو اس کے قبضے میں ہے جو اس کے قبضے میں ہے تو یہ اقرار ہے امانت و رج فَقَالَ الف دیکھیے ایک آدمی کہتا ہے ایک شخص سے یعنی یوں کو مقر سے کہتا ہے وہ قَالَ لَهُ رَجُلٌ ایک آدمی نے اس مقر سے کہا لِعَلَيْكَ الف درہمین میرے تم پر ایک ہزار درہم ہیں بھائی زید آپ کے پاس آیا اور زید نے آ کر آپ سے کہا میرے آپ پر ایک ہزار درہم ہیں یعنی آپ نے میرے کتنے درہم دینے ہیں ایک ہزار درہم دینے اس نے آپ پر دعوی کر دیا آپ نے جواب میں کہا اتنہ یا جواب میں کہا انتقد ہا یا جواب میں کہا اجل نیبا آپ نے جواب میں کہا قد قیتوں کہا تو یہ سارے لفظ کہتے ہیں اقرار کے ہیں یہ سارے لفظ کس چیز کے ہیں اقرار کے ہیں بھائی اصل میں یہ ساتھ ذکر کر رہا ہے دیکھو اتنہ ضمیر آ گئی انتقد ہا کیا لے کر آیا زمیر اجل کیا لے کر آیا زمیر بھائی وقت قزع یہاں بھی کیا لایا زمیر لایا تو معلوم ہوا یہ زمیر انہیں ہزار درہموں کو راجے ہے کس کو راجہ ہے یہ زمیر ہزار درہموں کو راجے ہے معلوم ہوا یہ اسی کی بات کا جواب دے رہا ہے کیا کر رہا ہے جواب دے رہا ہے کیونکہ ہاض امیر بھائی اس نے بھی کس کا دعویٰ کیا تھا درہموں کا اور یہ بھی اپنے کلام میں کس کا ذکر کر رہا ہے بھائی ہاض امیر درہموں کو راجی کر رہا ہے تو یہ بھی معلوم ہو اپنے کلام میں درہموں کو ذکر کر رہا ہے معلوم ہو اسی کی بات کا جواب دے رہا ہے لہذا ان جملوں کو یہ جو چاروں ذکر ہوئے ان کو اقرار شمار کیا جائے گا کیا کیا جائے گا لیکن اگر وہ ہاض ذکر نہیں کرتا ابتزین نہیں کہتا بلکہ صرف یہ کہتا ہے ابتزین اب اس کو جواب نہیں شمار کریں گے یہ قرار شمار نہیں کر بلکہ یہ الگ کلام لام کرے کر رہا یوں شمار کریں گے انتقید ہا نہیں کہا بلکہ کیا کہا انتقد تو اب اس نے کوئی زمین لوٹائی من یہ الگ کلام کر رہا ہے یہ اس کو جواب نہیں دے رہا اجلنی بھی ہا اجلنی کہا صرف وہی تو یہ بھی الگ بھی شمار ہوگا اقرار نہیں شمار ہوگا یا قد تو یہ بھی اقرار شمار مسئلہ سمجھ میں آیا ضمیر کے ساتھ ہو تو معلوم ہوا ضمیر سے کیا مراد ہیں وہی وہ ہزار معلوم ہوا اسی کے دعوے کا جواب دے رہا ہے تو اس کو اقرار شمار کریں گے اور اگر ضمیر ذکر نہیں کرتا تو اب اس کو جواب نہیں بنائیں گے بلکہ کیا سمجھیں گے الگ بات کر رہا ہے یہ دیکھو ضمیر ملاتا ہے اس نے کہا ایک شخص آیا آپ کے پاس اس نے کہا آپ نے میرے ایک ہزار درہم دینے ہیں آپ نے کہا ان کو وزن کر لو ان درہموں کو کیا کر لو ضمیر آپ نے لوٹائی ان درہموں کو ان کو وزن کر لو تو لہذا اب یہ اقرار سمجھا جائے گا اور کیا کرے کتنے لازم ہو جائیں گے ہزار درہم لازم ہو جائیں گے لیکن اگر زمین نہیں لوٹائی صرف یہ کہا اتن وزن کر لو اب ہم اس کو الگ کلام شمار کریں گے مرمو یہ دلہموں کی بات نہیں کر رہا بلکہ یوں کہہ رہا ہے اتن وزن کر لے کس چیز کو بھائی اپنی بات کو اپنی بات کو وزن کر لو یعنی اپنی بات جو تم بات کر رہے ہو اس کو عقل کے ترازو میں تولو یعنی سوچ سمجھ کر بات کرو بھائی تم کیسے میرے اوپر ایک ہزار دلم کا دعویٰ کر رہے سورج سمجھ میں آ گئی ابتدیم کا کیا معنی ہوا اپنی بات کو عقل کے ترازو میں تولو یعنی دوسرے سادہ لفظ میں یوں کہو اب سوچ سمجھ کر بات کرو بھائی تم کس لحاظ سے مجھ پر ایک ہزار درہم کا دعویٰ کر رہے ہو گویا <تصفح> یہ کہا تو یہ اقرار نہیں لیکن اگر ہا امیر کا ذکر کر دی کہ ان درہموں کو کیا کر لو تو, لو تو پھر تو یہ اقرار ہوا بھائی اسی کا جواب دے رہا ہے یہ یہ کہا تین تقد ان کو لو تو یہ بھی جواب شمار ہوگا اور اقرار سمجھا جائے گا بھائی اس نے کہا ہزار دینے اس نے کہا ان کو پرکھ لو تو ان کو وزن کر لو مطلب یہ ہوگا بھائی کہ میں ہاں ٹھیک ہے آپ کے میرے اوپر میں نے آپ کے ایک ہزار درہم دینے ہیں میں ادائیگی کر لوں گا آپ ان کو پرکھ لینا آپ ان کو وزن کر لینا بھائی اتن ہاں کیا کر لو ان کا وزن کر لینا انتقد ہا ان کو پرکھ لینا سورج سمجھ میں آ گئی تو میں ادا کر دوں گا آپ ان کو پرکھ لینا بھائی تو کیا کہا انتقد ہا ان کو پرکھ لو ہا زمیر ذکر کی تو اس کو اقرا شمار کریں گے لیکن اگر ہاضم ذکر نہیں کی تو کیا شمار کیا جائے گا علیحدہ کلام شمار کیا جائے گا وہ وہ یوں کہنا چاہتا ہے دوسرے شخص سے یہ انتخ پرکھ لو درہموں کا ذکر کیا نہیں مان لو ہے اپنے کلام کو پرکھ لو بھائی چھوٹا کلام نہ کرو یعنی جھوٹا کلام نہ کرو میں نے کوئی آپ کو درہم نہیں دینے یا کہا اجلنی بہا اجلنی بہا تم مجھے ان درہموں میں ان میں مجھے مہلت دے دو تو ہا زمین ذکر کی تو یہ خیال سمجھا جائے گا اقرار اور اگر ہا زمیر ساتھ ذکر نہیں کی تو پھر اللہ کلامیوں کا محلت دے دو کیا ان میں محلت دے دو نہیں نہیں بھائی اس نے تو یہ نہیں کہا کہ ان دیر میں محلت دو اس نے تو صرف کتنا کہا ہے مجھے محلت دے دو یعنی مجھے مہلت دو تاکہ میں تمہیں جواب دوں بھائی کیا کروں جواب دوں تم کس لحاظ سے میرے اوپر دعویٰ کر رہے ہو یہ یو کہتا ہے قد خزاں تحقیق میں تو وہ درہم تمہیں ادا کر چکا ہوں تو ہاض साथ ذکر کی توجہ جائے گا اور یہ قرار ہوگا لیکن اگر ہاض ذکر نہیں کی قد قزئی تک یہ کہا صرف قد قز تو قزا کا ایک مان ہے تو فیصلہ کرنے کے بھی آتے ہیں تحقیق میں نے تیرے بارے बारे में تک میں نے کہ تو بڑا جھوٹا اور مکار آدمی ہے جھوٹے دعوے کرتا ہے میں نے تیرے بارے میں کیا فیصلہ کر لیا کہ جواب بن سکتا صرف جواب بننے کی صلاحیت ہے اس میں الگ کلاک ہم اس کو بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ ہاض امیر اس کو ماقبل درہموں کے ساتھ جوڑ رہی ہے بھائی اور اگر جواب بن نہیں بن سکتا تو پھر اس کو کیا کریں گے الگ کلام شمار کریں گے تو اس نے دیکھو یہ ساری صورتیں اس نے کہا تزینا اور انتقدہ ان کو تول لے یا ان کو پرکھ لے یا ان میں مجھے مہلت دے دے اور قزع تو کہا یا میں وہ تجھے درہم ادا کر چکا ہوں فہ ہوا اقرار تو یہ کیا ہے اقرار, اقرار, اقرار ہے من اقر ربی دم و اجلن صورت مسئلہ یہ صورت مسئلہ یہ ایک آدمی دوسرے کے لیے ایک ہزار درہم دین کا اقرار کرتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ مح... وقت بھی بیان کرتا ہے اجل کو بھی بیان کرتا ہے مثلا میں نے کہا میں نے زید کے ایک ہزار درہم دینے ہیں چھ مہینے کے بعد میں نے زید کے ایک ہزار درہم دینے ہیں چھ مہینے کے بعد زید نے کہا نہیں نہیں ہزار درہم دینے تو ہیں لیکن ابھی دینے ہیں فوری حالی دین ہے معجل دین نہیں اب کس کا قول معتبر بینا کس پر اور قول کس کا معتبر بھائی تو کہتے ہیں دیکھو یہاں پر قول مقر لہو کا معتبر ہے اور مقر لہو کون ہے یہاں پر جس کے لیے قرار کیا یہ نہیں زید کے لیے کس کے لیے زید, زید کے کا قول معتبر ہے اور سات قسم کے یا بغیر قسم کے بھائی میں کہہ رہا ہوں قول معتبر ہے دیکھو جب میں نے کہا میں نے زید کے ایک ہزار درہن دینے ہیں یہ دراصل میں کیا کر رہا ہوں دوارد. ایک قرار دوارد. لیکن ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہے کب دینے ہیں شی ماہ باز تو یہ دراصل دو چیزیں ہو گئی ایک ہوا اقرار ایک ہوا دعوی اقرار ہے کس چیز کا ہزار درہموں کا اور دعوی کس چیز کا ہے شی ماہت کا بھی محلت کا بھی دعویٰ کر دیا تو یہ داغائی بن گیا محلت کے اندر کیا بن گیا مدعی اور زید اس محلت کا کیا کر رہا ہے انکار تو وہ منکر ہوا تو مدعی پر کیا آتی ہے پر بینا آتی ہے تو یہ مقیر کے ذمے بہینا ہے اور مقر لہو کے ذمے کیا ہے قسم ہے تو معلوم ہوا کس کا قول معتبر ہے منکر کون ہے مقر لہو ہے تو مقر لہو کا قول معتبر لیکن کس چیز کے ساتھ کس چیز کے ساتھ قسم کے ساتھ قرار کیا ایسے معلوم تھا یعنی مدت والا تھا مقرر وکز بہو فی, فی تاجیل تصدیق کی مقررہ مقرر لہو نے دین کے اندر اس کی تصدیق کی مقرر لہو نے اس کی تصدیق کی دین میں وہ قسب فل تاجین اور تقزیب کی جھٹ لایا اس کو تاجیل کے اندر یعنی مدت کے اندر لذمہ دین و تو اس پر دین لازم ہوگا حالی بھائی یعنی فوری وہی استخلف المقر لہو فل اور قسم لی جائے گی مقرر لہو سے مدت کے اندر قسم لی جائے گی مکر لہو سے مدت میں قسم لی جائے گی بھائی میں نے کہا تھا چھ ماہ بعد دینے ہیں نے کیا کہا فوری دینے تو میرے ذمہ, میں ہوا مدعا میرے ذمے بہینا بہینا میرے پاس کوئی نہیں تو اب زید کی طرف قاضی جائے گا قاضی سے پوچھے گا بھائی کاجو سے کہے گا قسم کھاؤ بھائی اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ اگر وہ قسم نہیں کھاتا تو میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور چھ ماہ کی مدت مجھے دے دی جائے گی منسنا شی وَلَزِمَهُ باقی استثنا استثنا جانتے یا نہیں جانتے استثنا کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو ذکر کیا جائے پھر اس میں سے چند چیزوں کو نکال دیا جائے یہ کیا کہلاتا ہے استثنا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جا الدرجت زیدن پہلے میں نے کیا کہا آئے میرے پاس درجہ ثانیہ کے طلبا زیدی مثلا درجہ ثانیہ میں پڑھتا تھا بھائی سمجھ میں آئے یہ بیٹھا ہوا بھائی نظر آ رہا ہے آپ کو بھائی یہ زید بھی بیٹھا ہوا ہے یہ درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے بھائی لیکن تو جب میں نے کہا میرے پاس زد ثانیہ والے آئے تو زید بھی تو ان میں تھا معلوم ہوا وہ بھی میرے پاس آیا لیکن میں نے پھر اس کو نکال دیا اللہ زیدن مگر زید یعنی کہ وہ نہیں, نہیں, نہیں, نہیں آیا تو یہ استثناء کہلاتا ہے کہ ایک چیز پہلے داخل تھی پھر اس, اس کو اللہ وغیرہ کے ذریعے کیا کر دیا جائے نکال دیا جائے یہ استثناء کہلاتا ہے تو کیا یہ استثناء کے قرار میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں اقرار میں بھی استثنا کیا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے متصل ہونا چاہیے استثنا کیا ہونا چاہیے متصل ہو ساتھ ملا ہوا ہو یعنی درمیان میں وقفہ نہ ہو اگر درمیان میں وقفہ آ گیا تو پھر اس صورت میں یہ استثنا صحیح نہیں مثلا میں نے کہا لی علی الف در اتن علیہ الفرن فلاں کے مجھ پر کتنے ہیں ہزار درہم ہیں اللہ صلا سمی ات مگر تین سو درہم کم بھائی تین سو درہم درہ درہ درہ تو دیکھو ہزار میں سے میں نے کتنے کام کیے <تصف> باقی کتنے رہ گئے <تصف> سات سو تو یہ سنا صحیح ہے اب میرے اوپر پورے ہزار درہم نہیں آئیں گے بلکہ کتنے واجب ہو جائیں گے پر ساتھ ہوں گے لیکن شرط یہ ہے کہ استثناء متصل ہو ملا ہوا ہو درمیان میں وقفہ یعنی پورا کلام میں ملا کر کہوں لفلان کہ الف درہم در درہم لیکن اگر میں نے اس درمیان میں وقفہ کیا رک گیا تھا پھر استثناء صحیح نہیں مثلا پہلے میں نے یوں کہا لفلان الان علیہ الف درہم پھر میں چپ کر گیا ایک دو منٹ بعد پھر میں نے کہا صلاحیت <دِرحَمِن> یہ استثناء صحیح کیونکہ درمیان میں وقف آ گیا اور استثناء کے اندر تو کیا ضروری ہے اطفاح ضروری ہے ملا ہوا ہونا ضروری مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا یہ مانا ہے بھائی وہ من اقربی اور جس نے اقرار کیا کسی دین کا وسطنا شی امتسلم قراری ہی اور استثنا کیا کسی چیز کا استثنا کیا کسی چیز کا متصلم بھی قراری ہی اور یہ اطنا کس قسم کا تھا یہ متصل استثنا کی بھائی مفول مطلق ہے بھائی وسط نا شعی انتصنا ام اور چیز کو کیا کیا کسی چیز کا استثنا کیا ایسا استثنا متقلم ہی جو ملا ہوا تھا کس چیز کے ساتھ بیدار اقرار بیدار اقرار بیدار کے ساتھ صح استثناء تو استثناء بیدار صحیح, بیدار صحیح بیدار ہے وہ الباقی باقی اور اس مقیر پر باقی کیا ہو جائے گا لازم ہو جائے گا وہ چیز نکال دیں گے اور باقی لازم ہو جائے گا وہ سوا سوا انیس نل اقلا چاہے استثناء تھوڑے کا کرے چاہے زیادہ کا کرے استثناء صحیح ہے مثلاً میں نے کہا الف در ہم فلاں کے مجھ پر ایک ہزار درہم ہیں مگر نو سو کم نو سو تو دیکھو میں نے اکثر کا استثناء کر دیا کتنے رہ گئے میرے اوپر کہتے ہیں صحیح ہے استثناء عقل کا بھی ہو سکتا ہے اکثر کا بھی اکثر عقل کی مثال تو گزر گئی تھی تین سو والی تین سو تھوڑا ہے نو سو کیا ہے زیادہ ہے تو دونوں استثناء صحیح ہیں بشرتے کے متصل ہوں لیکن سارے کا سارے سے استثناء یہ صحیح نہیں ہے یاد رکھنا مثلا میں نے کہا لانیہ الف در ہم فلاں کے مجھ پر ایک ہزار درہم ہیں مگر ایک ہزار درہم کم تو یہ تو کیا ہوا فلاں کے مجھ پر ایک ہزار کم ایک ہزار درہم ہیں تو یہ کیا کیا بھائی ساروں سے یہ تو ساروں کو ایکسٹ کر دیے کچھ باقی بچا معلوم ہوا یہ رجوع کرنا چاہتا ہے کے کے رجوپ رابطہ پڑھ چکے ہیں اقرار کے میں رجوع نہیں ہو سکتا لہذا اس صورت میں سارے اس پر لازم ہو جائیں گے اور استثنا باطل ہو جائے گا مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا اچھا بھائی فہ نل جمیا اگر استثنا کر دیا سارے کا لذم القرار تو اس کا اقرار اس پر لازم ہوگا یعنی ساری جس چیز کا اقرار کیا ساری چیز اس پر لازم ہوگی تعالی اور استثناء باطل ہو جائے گا ان قلیہ اللہ دینار اللہ قیمت اب القفیز سورت مسئلہ یہ اقرار مثلاً کرتا ہے ایک چیز کا اور استثناء کرتا ہے دوسری چیز کا تو کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں نے ایک آدمی کہتا ہے لالیہ الف درہم ان, ان شاطن فلاں میں نے ایک ہزار درہم دینے ہیں مگر ایک بکری کم کیا یہ استثناء صحیح ہے یا نہیں کیونکہ مقبر میں مستنا جو ذکر ہوا وہ کیا ہے درہم اور استثناء کس چیز کا کر رہا ہے بکری کا تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یا مثلا اقرار کرتا ہے درہم کا اور استثناء کس چیز کا کرتا ہے دینار کا تو کئی صورتیں بن جاتی ہیں تو یاد رکھیے اس صورت میں شیخین رحیمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دراہم سے کیلے یا وزنی چیز کا استثناء کیا تو استثناء صحیح ہے اگر ان کے علاوہ کسی چیز کا استثناء کیا تو استثناء صحیح دراہیم سے کس چیز کا استثناء کیا کیلی یا وزنی چیز کا اور اگر ان کے علاوہ کسی چیز کا استثناء کیا تو استثناء صحیح لہذا ایک آدمی نے کہا فلاں کے مجھ پر ایک ہزار درہم ہیں مگر ایک دینار کم تو استثناء کس چیز کا کیا در سے دینار کا اور دینار بھی کن میں سے ہے وزنی, وزنی, وزنی دل... ہے وزن والی چیزوں میں سے تو لہذا یہ استثناء صحیح یا فلانے کہا کہ کسی نے کہا لی فلان فلاں کے مجھ پر کیا ہے ایک ہزار درہم ہیں مگر ایک بکری کم تو اب آپ بتائیے یہ بکری کیلی ہے یا وسنی ہے یہ دونوں میں سے نہیں ہے یہ تو عادبی ہے گینی جانے والی چیز ہے تو لہٰذا یہ استثناء صحیح لیا ایک آدمی کہتے ہیں فلاں کے مجھ پر ایک ہزار درہم ہیں مگر ایک قفیز گندم کم اب آپ بتائیے یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں کیونکہ گندم جو ہے چیزوں میں سے ہے ما جانے والی کیلی ہے اور ہم نے بھی یہی ذکر کیا کہ مستثنا جو ہے وہ کیلی یا وزنی چیزوں میں سے ہو تو استثنا صحیح ہے ورنہ نہ استثنا صحیح اچھا پھر اب آپ کے ذہن میں آئے گا بھئی استثنا پھر کیسے صحیح ہوگا کیسے نکالیں اس کو ماقبل میں تو دراہم ہیں اور اس استثنا جو ہے جس کا کیا وہ تو اور چیز ہے کیلی یا وسنی ہے کوئی کہتے ہیں بھائی اس کی قیمت لگا لو اور اس نے نکال لو کیا کرو तीज़ तीज़ اس کی قیمت لگاؤ اور مثلاً پہلے استثنا کس چیز کا کیا تھا کہ مجھ پر ایک ہزار درہم ہے مگر ایک دینار کم اب دینا تو درہموں میں سے نہیں نکالا جا سکتا تو کیا کرو دینار کی قیمت لگاؤ فرض کرو ایک دینار دس درہم کا ہے تو کیا کرو کتنے اس نے استثنا کیا تھا مثلاً ایک کا گندم کا تو اس کی قیمت لگا اور وہ کم کر دو مثلاً گندم تھی ایک درہم کی تو کیا کر دو ہزار درہم میں سے ایک درہم کم کر دو صورت سمجھ میں آ گئے لیکن اگر اس نے بکری کا استثنا کیا تھا یا کپڑے کا استثنا کیا تھا یہ تو کہلی یا وسیع نہیں لہٰذا استثنا صحیح نہیں اور سارے پیسے اس پر واجب ہو جائیں گے جو اس نے پہلے ذکر کیے انقلینارن <دِينَارًا> اور اگر کسی نے کہا کہ فلاں می اتو در امین بھائی می آلف نظر آ رہا ہے آپ کو عربی میں می یوں لکھتے ہیں میم الف پھر دندانا جس کے اوپر حمزہ آتی ہے اور گولتا یہ ہمیشہ یاد رکھنا طلبا اکثر غلطی کرتے ہیں میاتون کے اندر الف نہیں لکھتے بھائی میم کو کیا کرتے ہیں حمزہ کے دندانے سے ملاد نہیں بھائی الف ضرور لکھنا ہے عربی میں میاں الف کے ساتھ آتا ہے اور وجہ کیا ہے یہ الف کیوں لکھا جاتا ہے بھائی تاکہ مینہ سے فرق ہو جائے کس سے فرق ہو جائے بھئی اگر آپ الف نہیں لکھیں گے تو میعتن میں درمیان میں ایک دندانہ اور اوپر حمزہ اسی طرح مینہ میں بھی درمیان میں ایک دندانہ نقطہ تو حمزہ اور نقطہ چھوٹا حمزہ ڈالیں گے تو وہ نقطے کے قریب بن گیا تو اگر کوئی جلدی میں لکھ رہا ہوگا تو حمزہ کے بجائے جلدی میں اگر تھوڑا سا چھوٹا حمزہ ڈالا تو پڑھنے والا اس کو کیا پڑھ غلطی سے کہیں میت ان کے بجائے کیا نہ پڑ جائے مین ہو تو اس کا لیے سی تدبیر کر لی گئی کہ میاں کو کس کے ساتھ لکھنا ہے علی کے ساتھ اب افتبا کا خطرہ نہیں رہے گا بھائی تو یہ علیف ضرور لکھنا میاں جب ملائے بھی لکھیں تو کہتے ہیں کے مجھ پر ایک سو درہم ہے مگر ایک دینار کم او اللہ کفیزن یا ایک کفیز ایک کفیز گندم کے کم بئی فلاں کے مجھ پر ایک سو درہم ہے مگر ایک قفیز گندم کم ہے قیمت دیناری ابل قفیزی تو اس پر ایک سو درہم واجب ہوں گے مگر ایک دینار کی قیمت یا ایک کفیس کی قیمت یعنی ان کی قیمت لگا کر کیا کر دیں گے اس کو کم کر دیں گے وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِئَةٌ وَدِرْهَمٌ فَالْمِئَةُ كُلُّهَا کم <دَرَاهِم> بھائی دیکھیے یاد رکھیے مثلاً ایک شخص کہتا ہے لزن علیہ می اتم در ہم لزن علیہ زید کے میرے اوپر ایک سو اور درہم ہیں تو وہ لفظ لے کر آیا می آر تو کیا یہ سو سے کیا مراد لیں گے تو یاد رکھنا کہ اس سو سے بھی دراہم ہی مراد دیے جائیں گے تو ایک سو ایک دراہیم اس پر واجب ہو جائیں گے کتنے دراہم واجب ہو جائیں گے مِن مِن لیکن اس کے مقابلے میں اگر اس نے یوں کہا لفلان سو بن فلاں کے مجھ پر ایک سو اور ایک کپڑا ہے تو اس صورت کے اندر ایک کپڑا تو اس پر واجب ہو جائے گا البتہ سو سے کپڑے نہیں مراد ہوں گے سو سے کیا مراد ہے اس سلسلے میں اسی مقیر کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ بھائی یہ سو سے تمہاری کیا مراد کی گئی سے تمہاری کیا مراد تھی یاد رکھیے یہ جو وا کے بعد ذکر ہوتا ہے یہ معطوف کہلاتا ہے اور وا سے جو ماقبل ہے یہ معطوف علی کہلاتا ہے بھائی کہ اس پر عطف کیا گیا ہے وا کا جو ما بعد ہے وہ کیا کہلاتا ہے معطوف یعنی اس کا عطف کیا گیا ہے اور وا سے جو ماقبل ہے وہ معصوف نالیہ یعنی اس پر کیا کیا گیا ہے عطف کیا ماں بعد والے کا عطف کیا گیا ہے اور کس پر کیا گیا ہے ماقبل والے پر عطف کیا گیا ہے تو لہذا جب اس نے کہا لفلانی نالیا می اتن و درہمن تو درہمن کیا ہے وا کے بعد ہے یہ کیا کہلائے گا معصوف اور می سے پہلے ہے یہ کیا کہلاتا ہے معطف بھائی معطوف ان اب یاد رکھنا جب معطوف ان عالح کے ساتھ ساتھ معطوف میں بھی عادت ذکر ہو اور آگے تمیز آئے معطوف علیہ میں تو عادت ہے ہی یعنی کہ معطوف میں بھی کیا ذکر ہو عادت ذکر ہو اور اس کے ساتھ پھر آگے تمیز آ جائے تو پھر ساروں سے وہی چیز مراد ہوتی ہے جو آگے تفسیر آ رہی ہے جو آگے تمیز آ رہی ہے مثلا ایک آدمی کہتا ہے سلاستو اسوابن می اتم و سلاستن تو دیکھو ما علیہ وہ تو ہے ہی عادت می آگے معتوف میں بھی کیا آ رہا ہے عدد آ رہا ہے سلاسوخ اور سات تمیز آ رہی ہے اصوابن بائی تو اس صورت میں یہ جو تمیز ہے دونوں کے لیے بیان بنتی ہے بل اتفاق بائی کیا بنتی ہے اصواب معلوم ہوا سلاس سے مراد اسواب ہیں کپڑے ہیں اور میاں سے بھی کیا مراد ہے کپڑے ہیں تو ضابطہ کیا ہوا کہ جب معطوف ال علیہ کے ساتھ ساتھ معطوف میں بھی کیا ذکر ہو عدد ذکر ہو اور آگے تمیز آ جائے تو پھر بالاتفاق سارے سے کیا مراد ہوتا ہے وہ جو تمیز ہے وہ بالاتفاق سارے کے لیے بیان بنتی ہے یعنی معصوف ال علیہ سے بھی وہی چیز مراد ہے میاں سے بھی وہی چیز مراد ہے اور آگے آنے والے معطف سلاست سے بھی وہی مراد ہے تو لہٰذا استقرار کرنے والے پر کتنے کپڑے لازم ہو جائیں گے ایک سو تین میتوں و سلاثتوں ایک سو تین کپڑے واجب ہو جائیں گے تو ذاتہ کیا ذکر ہو گیا کہ جب معطوف میں عدد ذکر ہو تو پھر آگے آنے والی تمیز سارے کے لیے بیان بنے گی معقوف علیہ کے لیے بھی بیان بنے گی اور معقوف کے لیے بھی بیان بنے گی میاں سے بھی وہی مراد ہوں گے اسفاف اور سلاثت سے بھی وہی اصفات مراد ہوگی چاہے یہ تمیز جو کچھ بھی ہو چاہے مکیلی ہو موزونی ہو یا ان کے علاوہ ہو مثلا مثلاً کہتے لفلا میعتوں سلاثت و دراہی ماں تو درانی کس میں سے ہیں موسومات میں سے اسی طرح کہتا ہے فلان علیہ می اتوں دنانیر دینار بھی کس میں سے ہے تو یہ دینار یہ تمیز جو ہے دنانی یہ بیان بنے گی معقوف کے لیے بھی اور معقوف یعنی دونوں سے یہی مراد ہوں گے تو کتنے دینار اس پر واجب ہو جائیں گے می و سلاخت دنانیر ایک سو تین دینار تو یہ تو تھی موزوںات کی مثال بھائی مکیلات کی مثال لے لیں لفلان و لے لک فیص فلاں کے مجھ پر ایک سو اور تین کفیس گندم کے ہیں بھائی سلاست بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو تو لہٰذا اس صورت میں اس پر ایک سو تین کفیس گندم کے واجب ہو جائیں گے یہ تھی مکیلات کی مثال اور ایک چیز جو نہ مکیلی ہو نہ موزونی ہو جو پہلی مثال میں نے ذکر کی تھی لفلان و سلاثت اسواب تو چاہے وہ جو تمیز ہے وہ مکیلات میں سے ہو چاہے موزوںات میں سے ہو چاہے غیر مکیلی غیر موزونی ہو تینوں صورتوں کے اندر یہ تمیز بیان بنے گی معصوف اللے کے لیے بھی اور معصوف دونوں سے یہی مراد ہوں گی لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ معصوف علیہ تو عادد علی ہوتا ہے لیکن معصوف میں کوئی عدد نہیں ہوتا کبھی کیا ہوتا ہے معطوف عالیہ میں تو عدد ہے معصوف میں کوئی عدد نہیں ہے مثلا جیسے ابھی کتاب کے اندر مثال ذکر ہے لفقلان و ہم تو معصوف علیہ تو ہے ہی عادت لیکن معصوف کے اندر کوئی عدد ذکر نہیں ہے بلکہ معصوف کیا ہے چیز ہے می و درہم یا می و در تو اس صورت میں بھی کیا یہ آگے آنے والا جو معصوف ہے یہ معصوف ان آلے کے لیے بیان بنے گا یا بیان نہیں بنے گا بیان بنے گا یا تو یاد رکھیے اگر یہ مکیلات و موضوعات کی قبیل سے ہوا تو یہ معصوف علی کا بیان بنے گا اگر یہ مکیلات و موضونات کی قبیل سے نہیں تو معصوف علی کا بیان نہیں بنے گا مثلا ایک شخص کہتا ہے فلان علیہ می اتوں و در اب آپ دیکھیے معصوف علی تو عدد ہے می لیکن معصوف میں کوئی عدد ذکر نہیں ہے بلکہ کیا لفظ ذکر ہے در تو اب یہ درہم کس قبیل سے ہے مکیلات سے ہے موضوعات سے ہے ان کے علاوہ ہے موضوعات سے اور موضوعات یا مکیلات سے ہو تو وہ بیان بنتا ہے لہذا اس میاں سے بھی کیا مراد لیں گے درہم ہی مراد ہوں گے تو اس شخص پر کتنے تراہی واجب ہو جائیں گے میاں تن ایک سو درہم ان اور ایک درہم تو ایک سو ایک درہم اس پر واجب ہو جائیں گے اسی طرح ایک شخص کہتا ہے لفولانی عالیہ میاں تمیز آپ دیکھو معصوف میں کوئی عادت نہیں ہے معصوف کیا ہے قفیز و حمتا تو یہ مکیلات میں سے ہے لہذا یہ بیان بنے گا بھائی اور اس سو سے بھی کیا مراد لیں گے کفیز اے فنتا ہی مراد لیں گے تو اس شخص پر کتنے واجب ہو جائیں گے ایک قفیز واجب ہو جائیں گے لیکن اگر وہ چیز مکیلات و موضوعات کی قبیل سے نہ ہو تو پھر یہ معصوف علیہ کا بیان نہیں بنے گی مسن ایک آدمی کہتا ہے لفلانی نالے یا سو گن تو دیکھو معطوف میں معقوف کے اندر عدد نہیں ذکر بھائی سو گن صرف آ رہا ہے وہ سو و سو تو اب یہ بیان نہیں بنے گا بھائی معقوف نالے کا کیونکہ سو نہ مسیلات میں سے ہے اور نہ نہ اس کو ماپا جاتا ہے کسی برتن وغیرہ میں نہ اس کا وزن کیا جاتا ہے بلکہ اس کی تو گزوں کے ساتھ کیا کی جاتی ہے پیمائش کی جاتی ہے تو اب یہ بیان نہیں بنے گا لہذا اس آدمی پر ایک سو ایک کپڑے نہیں واجب ہوں گے بلکہ ایک کپڑا واجب ہوگا اور تو اس نے کہا تھا بھائی کہتے میاں میاں کے لفظ کے لیے اسی کی طرف رجوع کریں گے اور اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ بھائی اس میاں سے کیا مراد ہے مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی اس سے پوچھا جائے گا بھائی یہ کیا وجہ ہے اس طرح کیوں کیا جاتا ہے بھائی بھائی وجہ یہ کہ در اصل کہنا یوں چاہیے تھا اس نے کہا لفلان و ہم بھائی عادت کے ساتھ تمیز لانی چاہیے تھی یوں کہنا چاہیے تھا لفلان در ہم تو عادت کے ساتھ اس نے تمیز ذکر نہیں کی اسی طرح بھائی کپڑے کے مسئلے میں کہنا چاہیے تھا لفلان ان علیہ می و سوبن تو عادت کے ساتھ کیا ذکر کرنی چاہیے تھی تمیز لیکن اس نے کوئی تمیز ذکر نہیں کی تو یاد رکھیے یہ عادت سے کیا مراد ہے آگے آنے والا معقوف اس کا بیان مکیلات و موضوعات کی مکیلات و موضوعات کی قبیل سے بیان بنتا ہے ورنہ اس کا بیان نہیں بنتا وجہ اس کی یہ کہ یہ جو مکیلات و موضوعات ہیں ان کے معاملے ایک دوسرے پر اکثر دین رہتے ہیں بائی اکثر ان کے معاملات ہوتے ہیں اور یہ دین بن کر دوسرے پر رہتے ہیں تو ان کے معاملات بہت زیادہ ہیں کثیر الوقوع ہے یعنی اس کا وقوع بڑی کثرت سے ہوتا ہے کہ کسی نے مسن کسی کے کیا دینے ہیں درہم دینے ہیں اس پر دین ہے کسی نے کسی کے دینار دینے ہیں اس پر دین ہے کبھی اس کے اوپر مسن کسی کی کوئی وزن کی جانے والی چیز اس پر دین ہے مسن سو دراہیم دینے ہیں یا اور کوئی وزن کرنے والی چیز دیکھ لیں آپ یا اسی طرح کسی پر دین ہے اس کی ماپی جانے والی چیز بھائی کی گندم دینی ہے سو کافی بھائی تو ان کے معاملات کثیر ہیں یہ ایک دین بن کر رہتے ہیں بہت کثرت کے ساتھ اور کثرت تقاضا کرتی ہے خفت کا کے لفظوں میں کیا کی جائے تخفیف کی جائے کیا کی جائے تفیف کی, کی جائے یعنی ان کو کم کر دیا جائے تاکہ ادائیگی میں آسانی ہو جائے ادائیگی میں کیا ہو جائے آسانی, آسانی, آسانی ہو جائے تو اب اگر کسی نے مسجد مطلب دراہیم وغیرہ بیان کرنے ہیں اور یوں کہے گا ہر جگہ پر وہ عادت کے ساتھ دراہیم بھی ذکر کرتا ہے کہتا ہے امسن کے ہم درہمین و درہمون دینار کا ذکر آتا ہے میاں تو دینارن تو یہ بھائی بڑا مشکل ہو گیا بار بار دینار کے لفظ کو ذکر کرنا پڑ رہا ہے اور یہ یہ چیز تو کثیر الوقوع ہے تو عرب کیا کرتے ہیں جو چیز کثیر الوقوع ہو اس میں تخصیف کرتے ہیں تھوڑی اس میں کمی کر دیتے ہیں لفظ کم کر دیتے ہیں بھائی بار بار اس نے آنا ہے لوگوں کو تو پتہ ہی ہے سمجھ جائیں گے خود بخود ہر ایک جان لیتا ہے اس کو بھائی تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں عادت سے تمیز کو ہزف کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں اور آگے آنے والے لفظ اتفاق کر لیتے ہیں بھائی میاں درہم اور درہمن آ رہا ہے یا نہیں آ رہا بھائی بس اکتفا کر لیتے ہیں آگے درہم آ رہا ہے ہر ایک کو پتا ہے خود ہی سمجھ جائے گا کہ میاں سے بھی کیا مراد ہے درہم ہی مراد ہے تو چونکہ مکیلات اور موضوعات کے معاملات کثیر الوقوع ہیں اور یہ اکثر معاملات میں دوسرے پر دین بن کر رہتے ہیں تو یہاں پر بھی اس سے کیا اس ماہ قبل کے عادت سے بھی کیا مراد لے لیں گے وہی ہی معطوف مراد لے لیں گے اس سے کہ اس میاں سے بھی کیا مراد ہیں درہنگ ہی مراد ہیں بھائی جبکہ اگر وہ معطوف مکیلات موزونان کی موضوعات کی قبیل سے نہ ہو تو اس قسم کی چیزیں بہت نادر بہت کم کسی پر دین بن کر رہتی ہیں بھائی مثلا کس نے کسی کے سو کپڑے دینے ہیں یا دو سو کپڑے تو یہ چیزیں ان کا قلیل ہے جب قلیل ہے تو قلت کا قلت جو ہے خفت کا تقاضا نہیں کرتی تو وہاں پر اس کو ذکر کرنا چاہیے تھا کیا کہنا چاہیے تھا میات سوبین و گن کہنا چاہیے تھا کیونکہ یہ قلیل الوقوع ہے اور قلیل الوقوع چیز جو چیز تھوڑی واقع ہو وہ کفت کا تقاضا نہیں اس <سؤال> میں کفت کی ضرورت ہی نہیں ہے کبھی کبھار تو اس کا معاملہ پیش آتا ہے جب کبھی کبھار آتا ہے تو کبھی کبھار ذکر کرنے میں تو کوئی حرج نہیں لیکن ان کا دوسری چیزوں کا معاملہ تو بہت کثرت سے پیش آتا ہے تو وہاں پر کیا ہے جب قصرت سے پیش آتا ہے بار بار ایک چیزوں اس چیزوں کو ذکر کرنا پڑے گا لہذا وہاں پر تخفیف کی ضرورت تھی وہاں تکفیف کی گئی لہذا ہم اس کو اسی کا بیان مان لیتے ہیں لیکن جہاں پر ضرورت نہیں وہاں پر اس معطوف کو معطوف علیہ کا بیان تسلیم نہیں کریں گے بلکہ اسی کی طرح رجوع کیا جائے گا مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی تو کہتے ہیں فلمی اتو کل لوہا دراہم اور اگر اس نے یہ کہا کہ فلاں کے مجھ پر ایک سو اور درہم ہیں تو سو جو ہے سارے کے سارے دراہم ہوں گے یعنی سو بھی دراہیم ہیں آگے درہم ان بھی آ رہا ہے تو کل کتنے ہو گئے ایک سو ایک اس پر واجب ہو جائیں گے تو کہتے ہیں یہ سو بھی سارے دراہیم ہیں تو یہ سو بھی دراہیم ہوئے آگے آنے والا بھی ہوا تو ایک سو ایک واجب ہو گئے ان خال اللہ علیہ می اتوں سوبن لذمہ سوبوں واحد اور اگر اس نے یوں کہا کہ فلا کے مجھ پر ایک سو اور کپڑا ہے اب بھائی کپڑا مکیلا اور موضوعات میں سے نہیں لہذا یہ کی کے لیے بیان نہیں بنے گا تو اب لازم ہو سوگن واحد تو اس شخص پر ایک ہی کپڑا واجب ہوگا لازم ہوگا اور رجوع کیا جائے گا فی تفسیر علم اتی الہی ور جاؤ تفصیل علم اتی ال اور رجوع کیا جائے گا میاں کی تفسیر میں اسی کی طرف بھائی اس سے پوچھا جائے گا کہ اس میاں سے کیا مراد ہے تمہاری بھائی مسئلہ یہ بھئی زید سامنے ہے ہے بڑا مجمع لگا ایک آدمی نے کہا بھائی میں نے زید کے دس کروڑ روپے دینے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی زید فوراً اٹھا بھائی قاضی کے پاس چلا گیا قاضی صاحب اقرار کر لیا اس نے دس کروڑ اس نے میرا دینا ہے اور یہ پچیس آدمی گا میرے پاس موجود ہیں پچیس آدمی بھائی سمجھ تو وہ مکر کہے گا بھائی لگتا ہے آپ نے کھدوری نہیں پڑی بھائی یہ دیکھو کدوری کے اندر مسئلہ لکھا ہے جس نے ان ساتھ کہہ دیا ملا کر ملا کر الگ نہیں ساتھ ہی قرار کے ان شاء کہہ دیا سارا قرار ختم ہوا کوئی چیز لازمی سورج سمجھ میں آ گئے انشاء ساتھ کہے الگ نہیں اگر یہ کہا میں نے زید کے ایک کروڑ روپے دینے ہیں پھر تھوڑی دیر خاموش رہا پھر کہتا ہے انشاءاللہ نہیں اب اس کا کوئی اعتبار نہیں بھائی ملا کر کہتا ہے میں نے زید کے کروڑ روپے دینے ہیں انشاءاللہ شاء تعالی تو یاد رکھیے انشاءاللہ،, انشاءاللہ انشاءاللہ ان ان آیا ان کس لیے آتا ہے شرط کے لیے اور اس کے لیے ایک چیز کو کیا کرتے ہیں دوسری چیز کے ساتھ معلق کرتے ہیں کیا کرتے ہیں محلق کرتے ہیں مثلا بھائی مثلا میں ایک آدمی سے کہتا ہوں دخل کا الف درہم اگر کوئی اس گھر میں داخل ہوا تو تیرے لیے ایک ہزار درہم ہے یعنی تجھے کتنے پیسے ملیں گے تو دیکھو ہزار درہم کو محلت کر دیا کس چیز کے ساتھ دکولے دار کے ساتھ گھر میں داخل ہوگے تو ہزار درہم ملیں گے داخل نہیں ہوگے تو ہزار درہم بھی نہیں ملیں تو اس کو کہتے ہیں تعلیم ایک کام کو دوسرے کام کے ساتھ معلق کر دینا تو شرط کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے ایک کام کو معلق کر دیا جاتا ہے تو یہاں بھی ان ہر شرط آیا ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو یاد رکھو تا اقرار خبر ہے یہ قرار کیا ہے خبر ہے اور خبر کے اندر تالیخ صحیح نہیں خبر کے اندر تعلیم صحیح تالیخ صحیح نہیں خبر بھائی وہ میں نے کہا نا ایک آدمی سے اگر تو اس گھر میں داخل ہوا تو تیرے لیے کیا ہے ایک ہزار درہم ہیں ایک ہزار درہم ہیں تو زمانہ مستقبل میں ہوگا گھر میں داخل ہونا یا زمانہ ماضی میں مستقبل میں لازمی بات ہے بھائی ماضی کے اندر ماضی کے اندر تو ایک کام ہو چکا ہوتا ہے وہ معلق ہو سکتا ہے گزری ہوئی بات معلق نہیں ہو سکتی بھائی گزری ہوئی بات لہذا یہاں رات خبر کی قبیل سے ہے آپ ایک گزشتہ حق کی خبر دے رہے ہیں لہذا یہاں تعریف صحیح نہیں اور نیز تعلیق بھی کس کے ساتھ کر رہا ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا اور اللہ کی مشیت کا کسی کو اعلان نہیں ہو سکتا کہ اللہ چاہتے ہیں یا اللہ نہیں چاہتے تو لہٰذا جب مشیت کا علم نہیں اور مشیت پر ہی تو اس نے کیا کہا تھا اگر اللہ نے چاہا اور پتہ لگ سکتا ہے پتہ ہی نہیں لگ سکتا لہذا اس صورت میں یہ قرار کیا ہو جائے گا با دل ہے تو لہٰذا یہ انشاءاللہ اللہ بہت بڑی بھاری تلوار ہے جس کے ذریعے اقرار کو کیا کر دیا ختم کر دیا یہ حق اگر کسی نے کسی حق کا اقرار کیا وقال اور کہا انشاءاللہ تعالی اور انشاءاللہ اللہ اس نے کہا متسلم بھی اقراری ہی کس وقت کہا اس نے بھائی اپنے اقرار کے ساتھ متصل کہا لم یل زم ہو لی تو اس پر اس کا اقرار لازم نہیں ہوگا ومن اقر شرط السلہ یہ آپ کا ایک ساتھی ادھوری اس نے پڑھی ہوئی تھی کچھ بھائی کتاب القرار کی بھی ابھی آدھی پڑھی تھی چلا گیا اور کسی آدمی کے سامنے اقرار کیا میں نے زید کے ایک ہزار روپے دینے ہیں میں نے ہز... زید ایک ہزار روپے دینے ہیں اس شرط پر کہ مجھے تین دن کا خیال ہے تو اپنے لیے وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے خیار اس شرط میں نے زید کے کتنے روپے دینے ہیں ایک ہزار مثلاً دینے اور کتنے دن کا خیال ہے مجھے یعنی مجھے اپنے قرار میں تین دن تک خیار ہے میں اس دوران رجوع کرنا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں رجوع بھائی خیار شرط کا باپ اس نے پڑا ہوا تھا کہ بے کے اندر کیا کیا جاتا ہے تین دن کا خیار ملتا ہے جس کے اندر انسان بے کو فسخ کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے فسخ کر سکتا ہے تو اس نے بھی یہی کوشش کی بھائی کہ بھائی میں اقرار کرتا ہوں لیکن اس اقرار میں مجھے تین دن کا خیال ہے میں چاہوں تو اس سے کیا کر سکتا ہوں رجوع اقرار, رجوع اقرار میں رجوع ہوتا تو نہیں لیکن میں تو خود کیا کر رہا ہوں اس میں شرط لگا رہا ہوں باقاعدہ اقرار کے اندر کہ مجھے کس چیز کا خیال ہے بھائی نا. کسی کو بے کو بائیں مشتری میں سے کسی کو بے فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے بلا کسی وجہ کے نہیں ایپ وغیرہ ہوگی تو الگ بات ہے ویسے کسی کو اختیار نہیں لیکن جب خیار شرط کسی ایک نے رکھ لیا تو اس کو اس پیار ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے بے کو فسا تو یہاں بھی وہ یہی کرنا چاہتا ہے کہتا ہے کہ مجھے اقرار میں کرتا ہوں اس ایک ہزار روپے کا لیکن اپنے لیے کیا ثابت کر رہا ہے yeah. کیونکہ وہ جانتا ہے اقرار سے رجوع نہیں ہو سکتا لیکن جب میں خیار شرط اپنے لیے ثابت کر دوں گا تو پھر کیا کر سکوں گا رجوع کر yeah. سکوں گا کہتے ہیں نہیں بھائی اقرار کے اندر خیار شرط صحیح نہیں ہے بھائی اقرار تو خبر کا نام ہے بے تو انشاء کی مولانا ایک عقد کو ہم وجود دے رہے تھے پہلے نہیں تھا کہ جب قبول سے وہ عقد آ گیا جبکہ انشاء کے جبکہ اقرار کے اندر ہم کسی چیز کو وجود نہیں دے رہے صرف اس کی خبر دے رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کا خیال شرط صحیح لہذا اب خیار شرط اس کا باطل ہو جائے گا اور اقرار صحیح ہوگا اور اس پر ایک ہزار روپے واجب ہو جائیں گے وہ من اقر و شرط الخیار علی ہی اور جس نے اقرار کیا اور شرط لگائی خیار کی اپنے لیے لذیمہ القرار تو اس کا اقرار اس پر لازم ہو جائے گا وباطل الخیار اور خیار باطل ہوگا امن اقرار صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے دوسرے کے لیے کسی گھر کا اقرار کیا کیا کہتا ہے یہ گھر زید کا ہے مگر اس کی عمارت میری ہے کیا کہا یہ <مت> گھر <تصور> زید کا ہے مگر اس کی عمارت میری ہے عمارت کا <تصور> میں مالک کہتے ہیں نہیں بھائی یہ استثناء کر رہا ہے اور یہ استثناء صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس نے اقرار کس چیز کا کیا ڈالٹر گھر ڈالٹر کا اور گھر صرف سہن کا نام ہے یا سہن اور عمارت دونوں کا ڈالٹر سہن ڈالٹر اور عمارت دونوں کا جب اس نے گھر کا اقرار کر لیا تو گھر کے اندر تب عمارت بھی خود بخود داخل ہو گئی لہذا اس کا استثناء کرنا صحیح کیونکہ گھر کے کہتی اس کو ہے کہ عمارت بھی ہو اور سہن بھی ہو جیسے بھائی وہ آپ نے نے کے اندر پڑا تھا کہ کس نے باندی کو بیچا اور اس کے حمل کا استفنا کیا میں یہ باندی آپ کو بیچتا ہوں لیکن اس کا حمل نہیں بیچتا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مجھے واپس دینا پڑے گا وہ نہیں بیچ رہا میں آپ کو آپ نے پڑھا تھا یہ استفنا صحیح نہیں ہے یہ صحیح नहीं. اس لیے کہ بچہ پیٹ میں ہے تو وہ تب ان بیگ کے اندر داخل ہو گیا اور جو چیز تب ان بیگ کے اندر داخل ہو جائے خود بخود داخل ہو جائے اس کو نکالنا اور اس کا استثنا کرنا صحیح نہیں یہاں پر بھی عمارت جب اس نے گھر کا لفظ کہا تو عمارت تب خود بخود کس میں داخل ہو گئی گھر کے لمبے داخل ہو گئے لہذا اب اس کا استثناء کرنا صحیح تو جو بھی چیز ابھی سابقہ یاد رکھنا جو بھی چیز تب ایک چیز کے اندر داخل ہو جائے اس کا استثناء کرنا صحیح نہیں ہے استثناء کرنا صحیح لہذا اب آپ بتائیے ایک آدمی نے کہا کہ یہ جو انگوٹھی ہے یہ زید کی ہے میرے پاس یہ جو انگوٹھی ہے یہ کس کی ہے زید کی یہ زید کی ہے مگر اس کا نگینا میرا ہے اس کا جو نگ ہے وہ میرا ہے آپ کیا حکم لگائیں گے استثناء صحیح ہے استثناء صحیح, استثناء, صحیح استثناء, صحیح استثناء, صحیح استثناء صحیح نہیں استثناء صحیح نہیں کیونکہ انگوٹھی تو نام ہی کس چیز کا ہے وہ چھلا اور نگ دونوں کا نام انگوٹھی ہے تو جب اس نے انگوٹھی کہہ دیا تو نگ اس میں کیا ہوا تب ہی گی شامل ہوا بھائی ومن أَقَرَّ بار اور جس نے کسی گھر کا اقرار کیا وہ لین سی بنا کہتے ہیں عمارت کو عمارت اور جس نے اقرار کیا کسی گھر کا اور استثناء کیا اس گھر کی عمارت کا لینف سی اپنے لیے فل المقر لہو دارول بنا تو مقر لہو کے لیے ہوگا گھر بھی اور اس کے عمارت گھر اور اس کی عمارت دونوں بھائی گھر اور عمارت سارے اس کے ہوں گے اب لفظ بدلتا ہے بھائی اب آپ مجھے مسئلہ بتانا ایک آدمی کہتا ہے اس گھر کی عمارت میری ہے اور اس کا سہن زید کا ہے اب آپ کیا حکم لگائیں گے اس گھر کی عمارت میری ہے اور سہن زید کا ہے زید کو کیا دیں گے بھائی اب صرف سہن زید کو ملے گا کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا یہ گھر زید کا ہے پہلے تو اس نے کیا کہا تھا گھر زید کیا اور گھر میں عمارت اور سہن دونوں ہوتے ہیں اب صرف اس نے کس کا اقرار کیا ہے قرار صرف سہن کا کر رہا ہے کہ عمارت میری ہے اور صرف سہن اس کا ہے وہ انقال اور اگر اس نے یوں کہا بنا اہا جی داری لی اس گھر کی عمارت میری ہے ولار ست عرصہ کہتے ہیں سہن کو بھائی سہن وت الفلین اور سہن فلان کا فلاں کما کالا تو یہ اسی طرح ہوگا جیسا اس نے کہا یعنی اس عمارت کس کی ہو رہے گی اور سہن اس کا ہوگا چلیے بس مولانا اللہ عالم حقیقت الکلام